اسلام اور حسب معمول اسلامی تعلیمات کی کسی روشن کسی درخشندہ کسی چمکتے پہلو پر آج گفتگو ہوگی وہ پہلو کیا ہے دین اسلام کی تعلیمات ایک درخت کی مانند ہے جس کی ہر شاخت گویا کے سمر پھل رٹک رہے ہیں آویزا ہیں دکھ رہے ہیں اور دین اسلام کی تعلیمات بھی ایسی ہی ہیں کہ جس پیرے کو اٹھا کے دیکھیے جس وص کو اٹھا کے دیکھیے وہ ایسا خوبصورت ہے کہ اس کو اپنا کر ہم دنیا کے بھی فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے حاصل کر سکتے ہیں ہم اپنی انفرادی زندگی کو بھی پرسکون بنا سکتے ہیں خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اس کی برکت سے ہمارے معاشرے پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور ہمارا معاشرہ بھی خوبصورت ہوتا جائے گا بھلا محسوس ہونے لگے گا ہمیں آج ہمارا ٹاپک ہوگا دین اسلام میں صفائی ستھرائی کی اہمیت دین اسلام صفائی کو کتنا پسند کرتا ہے اس کی کیا اہمیت بیان کرتا ہے ان شاء اللہ عز ودل یہ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں یا قرآن کریم کے آیتیں ہوں ان میں جا بجا صاف ستھرے لوگوں کی صفائی کی ستھرائی کی پاکیزگی کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی اور پاکیزگی کو رب کائنات نے پسند فرمایا چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ طبینہ متحرین کہ بے شک اللہ عز و جل بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرا رہنے والے کو پسند فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس حوالے سے فرمان ہے کہ بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے تو تم بھی نظافت حاصل کرو کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا انشاءاللہ عزوجل اللہ ازل دعوت اسلامی کے بھی اس حوالے سے مدنی پھول ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کالس بھی لیں آپ کے ایس ایم ایس بھی لیں ٹیکس بھی لیں اور آپ کی آرا جو ہیں یا آپ کے جو سوالات ہیں ممکنہ صورت میں وہ بھی سلسلے میں شامل کریں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور سلسلے کے عنوان سے متعلق طہارت پاکیزگی جو ہے یہ ظاہری بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی ہوتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے شان ہے ان تہارت الغسل ہر چھ کے لیے پاکیزگی ہوتی ہے غسل ہوتا ہے طہارت ہوتی ہے وہ تہارت القلوب اور مومنوں کے دلوں کے تہارت زنگ سے جو دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے دلوں پہ میل آ جاتا ہے اس سے طہارت کیا ہے السلاۃ علیہ مجھ پر درود پڑھنا تو معلوم ہوا نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام پہ درود و سلام پڑھنا دلوں کی پاکیزگی دلوں کی طہارت اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی راشد بھائی پہلے آپ کی طرف آئیں گے اور آج ہمارے دونوں طرف دائیں بائے جانب جو مبلزین دعوت اسلامی راشد ہی ہیں ایک طرف ہمارے راشد علی مدنی ہے اور دوسری طرف راشد نور مدنی ہے تو انشاءاللہ اللہ باری باری دونوں کی طرف چلتے ہیں راشد بھائی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام کے حسن پر ہمارا سلسلہ ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر ہر سلسلے میں ہم مدنی پھول کا تبادلہ کرتے ہیں دین جو ہے دین اسلام یہ دین فطرت ہے تو اب فطرت جن جن چیزوں کو چاہتی ہے فطرت جن جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے دین اسلام نے ان تمام تقاضوں کو پورا کیا اور ان تمام امور اور تمام جہاد کو اپنی تعلیمات میں بیان کیا ہے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم جو دین اسلام کے بانی ہیں دین اسلام کو لانے والے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں جب بیان فرمایا ان کا تعارف بیان فرمایا کہ میرا محبوب کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیگر صفات کے ساتھ ساتھ آپ کی اس صفت کو بھی بیان کیا جو ہمارے موضوع سے آج مناسبت رکھتی ہے جی کہ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کے مقاصد بحث جی آپ دنیا جی میں تشریف لائے بہت سارے مقاصد تھے ان مقاصد میں سے ایک مقصد کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ یوزک کی ہم میرا محبوب اپنے امتیوں کو اپنے غلاموں کو پاک کرتا ہے صاف ستھرا کرتا ہے تزکیا ویسے کہتے ہیں مفتی احمد یار خان نعمی رحمتہ اللہ تعالیٰ عن اور تزکیہ اس میں فرق بیان کیا ہے تفسیر نعمی میں کہ ظاہری پاکی کو ظاہری پاکی حاصل کرنے کو یہ تہارت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو قلبی اور باطنی اعتبار سے روحانی اعتبار سے پاکیزگی ہوتی ہے اس کو عربی میں تزکیہ کہا جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلط کی آمد کے مقاصد میں سے ایک بنیادی اور بڑا مقصد کیا تھا و عزت کی کہ یہ اپنے غلاموں کا تسکیہ کریں گے انہیں پاک کریں گے یعنی غور کریں اگر کہ نبی کی جو بےسط ہوتی ہے یقینا نبی نہ عام فرد ہوتا ہے نہ اس کی بےسط جو ہوتی ہے کوئی عام, عام واقعہ ہوتا ہے اس کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں اہم اور آزم مقاصد ہوتے ہیں اور آپ یہاں قرآن پاک کی روشنی میں اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بےسط ہے آپ کی جو تشریف آزری ہے اس دنیا میں اس کائنات میں بنی نو انسان کی ہدایت کے لیے جو آپ کی تشریف آزری ہے تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ آپ پاک کرنے والے ہیں اور گندگی جو ہوتی ہے کئی کسان کی ہوتی ہے بدعقیدگی بھی ہوتی ہے دین اسلام سے انحراف بھی ہوتا ہے باطنی گندگی بھی ہوتی ہے ظاہری گندگی بھی ہوتی ہے تو نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام پاک کرنے ہیں اور نبی کو آپ دیکھیں کہ نبی جو مبوس ہوتا ہے وہ آتا کس طرف سے ہے وہ خالق کی طرف خالق خالق کا نمائندہ اور خلیفہ بن کر مخلوق کی طرف آتا ہے اور مخلوق کو خالق سے ملاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ کے طور پر جب حضور علیہ سلاۃ السلام دنیا میں مبوس ہوئے تو آپ کی بحثت کے مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائے وہ یوزی ہی میرا محبوب ان کا تسکیہ کرے گا اور سورہ آراف میں حضور علیہ سلاۃ السلام کا تعارف یوں بیان کیا گیا جی کہ بات ور رمو علیہ ملک حبائ تو اس سے تو راشدہ یہی ہم محسوس کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ دین اسلام کی اساس میں دین اسلام اصل کے اعتبار سے فطرتن پاکیزگی پلکل. کو نظافت کو دی. صفائی کو پسند کرتا ہے اور گویا کی ترغیب بھی موجود ہے دی. اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں تو آپ علیہ صلاۃ وسلام خود بھی ہی پاکیز تو ہے پاک پاک کرنے والے یہ وہ طاہر ہیں آپ لیکن ظاہری اعتبار سے آپ نظافت کو اختیار کرتے ہیں آپ پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں حالانکہ یہ ایک طرح کا شرط آپ بخش رہے پاکیزگی کو اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں پاکیزگی آپ کے دن سے پاکیزگی قرار پائیے لیکن امت کی تعلیم کے لیے جیسے عطر لگانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو پسینہ ہی پسینہ مبارکہ جو تھا وہ خوشبودار تھا لیکن تعلیم امت کے لیے آپ نے خوشبو استعمال فرمائی ہے جی تو یہ ندی پاک علیہ الصلاۃ السلام کا اللہ تبارک تب و تعالیٰ نے تعارف بیان فرمایا میرے محبوب کی شان کیا ہے وہ یو ہلو لحمد بات <التَّيِّبَات> میرا محبوب اپنے امتیوں کے لیے اپنے غلاموں کے لیے طیب ستھری چیزوں کو حلال فرماتا ہے وہ یو ہر رحم علیہ ملک بائع اور بری چیزوں کو ناپاک چیزوں کو حرام فرماتا ہے اور دین اسلام جو آپ لے کر آئے اس کا تعارف ہی حضور علیہ اللہۃ السلام نے نظافت سے بیان فرمایا خود ارشاد فرمایا بنیادین دین اسلام کی بنیاد ہی نظافت یعنی پاکستان پاکیزگی اور تہارت پر ہے جی مدنی چینل کے ناظر الحمد اللہ عزل دین اسلام کی اساس پاکیزگی پر ہے تہارت پہ رب تعلی پاکیزہ ہے پاک ہے طیب ہے اور طیب چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور کتنی پیاری آیت مبارکہ پڑی کہ نبی کریم علی سلاط وسلام طیب چیزوں کو پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں ان کی مذمت فرماتے ہیں ان کو منع فرماتے ہیں جی راشد بھائی آپ کیا اشاعت فرمائیں گے الرحیم جس طرح آپ نے بھی شروع میں آئے کریمہ تلاوت کی کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطریم بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاف ستھرے رہنے والوں کو نہ صرف پسند فرماتے ہیں بلکہ اپنے غلاموں کو بھی آپ نے اسی بات کی تعلیم فرمائی ہے ان کی تربیت فرمائی ہے بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ابور نصف المان کہ صفائی آدھا ایمان ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فطرت آپ کی مبارک عادت کریمانہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی مسلمان وہ میلا کچیلا بنا رہے اور اس کے بال الجھے رہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے نبی کریم علیہ سلاط وسلام کا ایک تو اپنا مبارک عمل یہ ہے کہ آپ علیہ سلاط وسلام خود بھی پاکیزہ رہتے ہیں بلکہ اللہ تبارک وطالیہ نے بھی چونکہ آپ کو حکم ارشاد فرمایا تھا وہ سیاح بکا فتحر اور اپنے کپڑے خوب پاک رکھو حضور علیہ صلاح و السلام کی ایک تو ہے پاکی اپنی اور اس کے علاوہ تعلیم امت کے لیے اور اپنے غلاموں کو سکھانے کے لیے آپ کا مبارک طرز عمل کتنا پیارا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حجرہ مبارکہ کے باہر کچھ صحابہ کرام آپ کے منتظر ہیں نبی پاک علیہ سلاط والسلام باہر جانا چاہتے ہیں اس سے پہلے کیا کیا کہ مٹکے میں کچھ پانی ہے اس پانی میں آپ نے دیکھا اپنے چہرے اقدس کو ملاحظہ فرمایا داڑی کے بال کچھ مزید درست فرمائے بالوں کو درست کیا سنوارا اور پھر جانے کے لیے جب آگے بڑھنے لگے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا طاہرہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی آقا کیا آپ بھی اس طرح کرتے ہیں حضور علیہ اللہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ جب کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جائے تو اسے چاہیے کہ سنور کر جائے اس لیے اللہ کہ اللہ جمیل اُن یو الجمال اللہ جمیل, اللہ ہے, جمیل ہے اور ہے جمال کو اور پسند, جمال کو پسند ہے کرتا ہے اور ایک اور روایت میں آیا کہ اللہ نظیف ان یو ہب کہ اللہ رب العزت پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے نظیف ہے کو پسند فرماتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین غور و فکر کا مقام یہاں پہ ایک بات واضح کرنا ضروری ہے کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جناب سادگی یا آجزی وہ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ پراگندہ حال رہیں بال بکھرے ہوئے ہوں اور لباس پراگندا ہو میلا کچیلا ہو تو یہ چیز دین اسلام کو نہ پسند ہے نہ اس کی ترغیب ہے بلکہ اس کو ناپسند فرمایا اور یہاں تک کہ روایتوں میں آیا کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے ترمیمی شریف میں بھی اور ریاض الصالحین میں بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا گیا ہے تو اب ہم اپنے آپ پہ غور کریں اور اس بات پر بھی غور کریں کہ دین اسلام کی جو یہ ایک تعلیم ہے ایک ترغیب ہے اللہ پاک ہے پاکی کو پسند فرماتا ہے نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام کی تعلیمات اس چیز کی ترغیب سے بھری ہوئی ہیں جا بجا نبی کریم علیہ سلاۃ والسلام نے اس طریقے کے ارشادات فرمائے ہیں جن کا حاصل کلام یہ ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں پاکیزہ رہیں طہارت سے رہیں اور عطر لگانے تک کی ترغیب موجود ہے کہ مہکے مہکے رہیں خوشبودار رہیں تو اب ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دو چیزیں محسوس کریں ایک تو یہ کہ ہم کتنی طہارت اختیار کرتے ہیں ایک تو تہارت جیسے کہ شروع میں عرض کیا ایک باطنی طہارت ہے اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے اور وہ ہی زیادہ ضروری ہے اور دوسری ظاہری طہارت ہے اس کی بھی ضرورت ہے تو ان دونوں کو ہم کتنا اختیار کرتے ہیں پھر راشد میں اگر ہم غور کریں تو تہارت استعمال کرنے کی جو دینی برکات وہ تو اپنی جگہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا جو ہے وہ اپنی جگہ ہے یہاں تک کیا ہے نا کہ نماز میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے اپنا منہ رکھ دیتے ہیں تو اپنے منہوں کو بدبو سے بچاؤ کھانے کھانے پینے, پینے کی ایسی چیزیں جن سے بدبو پیدا ہوتی ہے اس سے منع فرمایا اور اسی لیے مسواج شریف کی بھی تاکید فرمائی کے منہ میں بدبو نہ ہو منہ کی صفائی ستھرائی کا خیال فرمایا آج جدید دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جناب بہت سارے پیسٹ آ گئے بہت سارے برش آ گئے سب صحیح لیکن ہمارے پیارے آقو مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چودہ سو سال سے زائد عرصہ پہلے اس چیز کی ترغیب ارشاد فرمائی اس بات کی ارشاد فرمائی کہ اپنے دانتوں کو صاف رکھو اپنے منہ کو صاف رکھو اسی جی آپ جی کیا جی فرمائیں جی گے جی اس بارے میں دانتوں جی کو صاف رکھنے کے حوالے سے منہ کی بدبو کے حوالے سے روسمی واقعی حقیقت یہ ہے یعنی کئی مرتبہ ایسا تجربات ہوتے ہیں ہمیں کہ ہم سے کوئی جب ملتا ہے تو ملنے میں بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ اس کے ان کے منہ سے بدبو کے بھپکے اڑ رہے ہوتے ہیں یعنی اس کے قریب گفتگو کرنا بہت دشوار محسوس ہوتا ہے اور خاص طور پر ایسے بھی ان کے بہت ایک عجیب سی صورت حال اس وقت بن جاتی ہے جب وہ سامنے والا پان کھا رہا ہو گٹکا ہو چھالیا ہو اور وہ منہ میں عجیب سا مہن کر کے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح بھی مطلب مص... ہوتا ہے اوقات کہ منہ سے ذرات اڑ کر چہرے پر آ رہے ہوتے ہیں دیکھیے صرف اس لیے کہ یار بڑا آدمی ہے کیا کریں اس بندے کو اتنا احساس نہیں ہے کہ میری وجہ سے سامنے والے کو تکلیف کتنی ہے جس طرح راشد بھائی نے شروع میں فرمایا کہ اسلام دین فطرت ہے جو اسلام کے اندر وہ چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت کے مطابق ہیں اور عقل سلیم رکھنے والا سلیم و انسان وہ صفائی کو پسند کرتا ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں خود بھی صاف ستھرا ہوں دوسرا بھی صاف ستھرا رہے اگر آپ مساجد کے اندر دیکھیں آپ کسی اجتماعات کے اندر دیکھیں آپ لوگوں کے قریب چلے جائیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یعنی کہ لوگوں نے جان بوجھ کر اپنے اوپر ایک اس طرح کی بات کی ہوئی ہے جس طرح آپ نے کہا سادگی حالانکہ سادگی اور تہارت یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے اور سادگی دو الگ چیزیں نہیں دونوں ایک چیزیں ہیں ہم سادی اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو میلے کچال ہمارا لباس ہو منہ سے بدبو آ رہی ہو بکھرے ہوئے بال ہو اس کے بارے میں تو نبی پاک علیہ اللہ سلام نے امت کی تربیت کیا فرمائی سید جاب اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے ہاں تشریف لائے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال پرا ہیں بکھرے ہوئے بال ہیں ٹھیک فرمایا کہ اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے بالوں کو اکٹھا کر لے پھر ایک بندے کو دیکھا کہ میلے کچال لباس ہے فرمایا اس کو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ جس سے کپڑوں کو دھو لے اور ایک مرتبہ تو حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام مسجد میں آپ آئے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے سر اور داری کے بال بکھرے ہوئے تھے نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا گویا کے فرما رہے تھے کہ اپنے بالوں کو درست کرو وہ شخص درست کر کے واپس آیا تو آپ نے سمجھانے کے لیے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ کوئی شخص اپنے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آتا ہے گویا کے وہ شیطان ہے اللہ یعنی زجر و توبی کرنے کے لیے ناپسند پسند فرمایا اور سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے بندے اپنے حلیے کو درست کر کے آ تاکہ لوگ ترسے محبت کریں لوگوں کی محبت اس سے ملتی ہے ظاہری وحشت بھی دور ہو راحت پیدا ہو کہ جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے راشد بھائی تو ظاہری سی باتیں گفتگو شروع ہونے سے پہلے وہ ظاہر دیکھتا ہے تو ظاہر اجلا ہو ستھرا ہو کیا فرمائیں گے جی بالکل ظاہری صفائی ہوگی تو لوگوں کی رغبت ہوگی اس سے ملنے کی بھی اس کے پاس بیٹھنے کی اور بالخصوص ایک مبلغ ہے جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کر رہی ہے مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں عوامی رابطہ ہوتا ہے انفرادی کوشش کا ذہن ہوتا ہے تو جس کا عوام کے جس پاس جس ہی جانا ہے جس کا منصب ہے جی تو اب جس کے پاس لوگوں نے آنا ہو یا جس نے لوگوں کے پاس جانا ہو جی اس کا پاک کو صاف رہنا یہ انتہائی ضروری ہے ورنہ اس کے اصل کام اور مقصد میں بھی خلل آئے گا جی اگر اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے بالکل کو کچیلا ہے تو اس کی طرف جانے کی رغبت ہی نہیں ہوگی اور بالقصور جی جو دینی فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں یا دینی اعتبار سے جن کا تشخص ہوتا ہے ان کو تو اس بات کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے التزام کرنا چاہیے کہ ہمارے ظاہر کو دیکھ کر لوگ ہمارے قریب آئیں یہاں ایک بات بڑی پیاری نگرانی شورہ نے ارشاد فرمائی جس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ اب صفائی ستھرائی بھی جو ہے نا یعنی بظاہر کوئی شخص اپ ٹو ڈیٹ نظر آ رہا ہے صاف ستھرا نظر آ رہا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ وہ بھی آج مصنوعی ہو گئی ہے نگرانی شورا نے اس کی ایک مثال دی ہمیں کہ جیسے منہ سے بدبو آ رہی ہے اب منہ سے بدبو آنے کا جو وجہ ہے جو سبب ہے وہ پیٹ کی خرابی ہے اب وہ تو دور نہیں کر رہے لیکن کیا کر رہے ہیں کہ منہ کو فریش رکھنے والے منہ سے خوشبو لانے والی یا تو گولیاں کھا رہے ہیں یا کوئی انہیلر اس قسم کے آ گئے کچھ اپنے ماؤتھ واش اس قسم کے ماؤت فریشنر آ گئے کہ جس کو کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ جناب منہ سے خوشبو آ رہی ہے تو ایسا تو نہیں ہے تو مصنوعی خوشبو ہے دین اسلام تو ایسی خوشبو کی ایسی تہارت کی اور ایسی پاکیزگی کی ترغیب دے رہا ہے کہ جو اندر سے لے کر باہر تک سب کو جگمگ جگمگ کر دے سب کو پاکیزہ کر دے بالکل خوشبو کی جہاں آپ نے بات کی ترمیزی شریف کی بڑی پیاری روایت ہے جس کا جزا آپ نے پڑھا کہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان اللہ طیب ان بے شک اللہ تعالیٰ طیبیب ہے پاک ہے یحب ہیب کو خوشبو کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوشبو کو پسند فرمانا اس کا کیا معنی ہے شیخ علی بن سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ المعروف ملا علی اللہ مرکات المفاطی میں اس کی شرح کرتے ہیں کہ اللہ خوشبو کو پسند کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بندے خوشبو کو استعمال کریں یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو ان اللہ طیب الوشیب الطیبہ اللہ طیب ہے پاک ہے خوشبو کو پسند فرماتا ہے نظیف ان یوحب النفہ اور اللہ تعالیٰ ستھرا ہے اور ستھرا رہنے کو پسند فرماتا ہے تو خوشبو بھی لگائی جائے اور ظاہری صفائی اور نظافت کو اگر ہم اپنانا ہے تو اس کے لیے بھی دین اسلام ہی رہنمائی کرے گا کیونکہ اکناف عالم میں آپ جائزہ لے لیں کسی دین میں تہارت اور پاکیزگی پر اتنا درس نہیں ملتا اتنی تعلیمات نہیں ملتی جتنی دین اسلام پر پاکیزنگی ملتی پاکیزنگی ہیں پاکیزگی جی بالکل ہر اعتبار سے ظاہری ہو باطنی ہو اس کی واضح مثال اور دلیل یہ ہے کہ جب آپ فق کی کتابیں پڑھتے ہیں سرکار علیہ صلاح السلام کی جو شریعت منیرہ ہے اس کو है. جب علمائے کرام نے مدون کیا کتابوں کی صورت میں اس کو لکھا علم فق کی آپ کتابیں اٹھائیں آپ نے بھی ماشاءاللہ درس نظامی کی ہے عربی کی کتابیں ہوں اردو کی ہوں بارہ شریف کو لے لیں آپ اور عربی کی کتب کو لے لیں تو جب ابتدا ہوتی ہے شریعت دین, دین اسلام کی تعارف کی جتنی کتابوں ان کو سب کو لے لیں تو جی تو اب فک کی کتاب شروع ہوتی ہے سب سے افضل ایمان کے بعد سب سے افضل کام کیا ہے نماز جی افضل دی عبادت, دی عبادت دی ہے. ہے اور اس افضل عبادت کی سب سے پہلی شرط ہے تہارت کیا بات ہے تو اس اہمیت کے پیش نظر پکا ہے نے جب شریعت منیرہ کے احکامات کو جمع کیا تو سب سے پہلا باب اور سب سے پہلی کتاب یہ شروع کرتے ہیں کتاب و کتاب و سے غسل کے مسائل سے کے مسائل سے پاکیزگی کے مسائل سے نجاستوں کے احکام کے مسائل سے اس کو شروعات کرتے ہیں اور باقی یہ بڑی اہم بات ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات اس سے شروع ہو رہی ہیں اور راشد بھائی یہاں پہ یہ بھی دیکھیے کہ قرآن کریم کلام الہی جو اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے اس کو چھونے کے لیے بھی جو احکام بیان ہوئے اس سے بھی تہارت ثابت ہے کیا کہیں گے بالکل طہارت کی اہمیت فضیلت برکت افادیت سب اپنی جگہ ہے بہت زیادہ اس کی اہمیت اور فضیلت ہے دیکھیں تہارت کی اگر آپ حکمت پر غور کریں ٹھیک ہے ایک تو ہے کہ بندے کی اپنی صفائی ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر دوسرے پہلو پر بھی اگر توجہ کی جائے کہ اس سے دوسرے کو راحت اور سکون ملتا ہے ٹھیک ہے تیسری چیز یہ کہ اس سے معاشرے پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں ظاہری زائر اگر کوئی شخص خود صاف ستھرا رہتا ہے اس سے معاشرے پہ کیسے اثرات معاشرے پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ صبح صبح اٹھیں آپ نے کسی ایک بالکل اچھے کپڑے پہننے والے کو دیکھا آپ کو خوشی ہوگی یا آپ کے چہرے پر بارہ بجیں گے اس سے دوسری چیز آپ راستے میں سفر کر رہے ہیں سفر کرتے ہوئے راستے میں اگر آپ کو گندگی ملے آپ کو کچرا ملے آپ تھوڑا سا باہر کی طرف نکلیں آپ کو اس طرح کی چیزیں اگر آپ کو ملتی ہیں تو یہ چیزیں کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی طبیعت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور اس سے انسان یعنی کہ طبیعت پر ایک بوجل پن اس کا تاریخ ہو جاتا ہے تو اس سے معاشرے پر بھی اثرات ہوتے ہیں ایک بڑا پیارا نگران شورانے واقعہ ایک جو اپنا ماہنامہ فیضان مدینہ تھا اس میں اس چیز کو بیان کیا کہ لیاری میں کھڈا مارکیٹ علاقہ ہے وہاں پر اسی وجہ سے یعنی کہ صفائی نہ علاقے والوں کی وجہ سے نہ ہونے, ہونے کی وجہ سے, سے کچرا جمع ہوتا رہا اور کسی کی بے احتیاطی کی وجہ سے کچرے میں لگ گئی آگ اب آگ لگی تو اس کا نقصان کیا ہوا پہلی منزل کے جو افراد تھے وہاں پر دو مدنی مننے اور ایک مدنی مننی چھوٹے چھوٹے تین مدنی مننے تین ننی کلیاں جب آگ لگی تو اس پوری جو پہلی منزل کے تھے افراد ان کو آگ، وہ آگ کی لپیٹ میں آ گئے زہریلا مطلب اس سے کیا ہوا نقصان ہوا تو یہ کیا معاشرے پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اپنے گھروں سے کچرا لا کر دروازے کے آگے سے میں نے اپنے گھر کے آگے رکھا ہے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے دوسروں کو تکلیف کتنی ہو رہی ہے جی اور آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں میرا نام ہے اسلامی بھائی ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بچوں کی ڈائپر کھینکی کے نیچے پھینک دیتے ہیں ایک تو طہارت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں راشد بھائی دونوں کی طرف ہی آؤں گا باری باری کر کے کچھ آپ فرمائے کچھ پھر ان کی طرف بھی آتا ہوں طہارت جس طرح میں نے کہا کہ دین اسلام دین فطرت ہے سوال, دی سوال کی طرف دی دی کیا دی... سوال کیا انہوں نے کہ ڈائپر جو ہے لوگ باغ بچوں کے وہ ایسی پھینک دیتے ہیں ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں ظاہر سی باتیں نجس ہوتے ہیں تو اب وہ پھینک دیتے ہیں راشد بھائی اس طرح گلیوں میں پھینک دیتے ہیں ادھر پھینک دیتے ہیں ادھر پھینک دیتے, دیتے ہیں تو اس کے بارے میں میں یہی ارز کر رہا تھا جس طرح میں نے شروع میں کہا اور سوال بھی سائن بھائی نے یہ کیا کہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک ناپاک چیز وہ بار پھینک دی ماض اللہ ان کے ایسے ایسی چیزیں لوگ پھینک دیتے ہیں کہ ایک باہیا انسان وہ بے شرم سے پانی پانی ہو جائے بچوں کے پیمپر ہوں ڈائپر ہوں یا اس طرح کی چیزیں یہ پھینک دی کچھ بچوں کی اس طرح کی چیزیں پھینک دی جاتی ہیں تو اس سے بھی مطلب کیا ہوتا ہے بدبو دیکھنے والے پر برا تعصب اس میں دو تین چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں نا راشد بھائی اگر ہم دیکھیں تو پہلی چیز تو یہ کہ جب کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے کوئی کچرا ہے کوئی ایسی گندی چیز ہے اور وہ کہیں پہ بھی پھینک رہا ہے یعنی نہ پھینکنے کی جگہ ہے, وہاں پھینک رہا ہے ظاہر سی بات ہے ڈسٹ بین ہے یا کچرا دان بنے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں پھینکی ہی جاتی ہیں عموماً تو اب اس کے بجائے وہ کسی صاف ستھری جگہ پہ کسی عام جگہ پہ پھینک رہا ہے الگ تو اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا اپنا کرائیٹیریا پتا چل رہا ہے کہ اس کی تربیت کیا ہے اور اس کا مزاج کیا ہے جی اگر ایک انسان کی طبیعت میں نفاست ہوگی طبیعت میں صفائی ستھرائی ہوگی تو وہ اپنی جگہ پر ہو اپنے گھر میں ہو یا کسی دوسری جگہ پر ہو اسے صفائی ہی پسند ہوگی اسے نظافت ہی پسند ہوگی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب جب ایسے پھینکتے ہیں تو بعض اوقات اس سے حقوق عامہ جو ہیں وہ تلف ہوتے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے کیا کہیں گے راشد بالکل یہ حقوق کا معاملہ بھی آتا ہے ایک تو ویرانے میں یا عام سڑک پر پھینک دیا اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پڑوسی کے گھر یا جو قریب افراد رہتے ہیں ان کے گھروں کے پاس کچرا پھینک دیتے ہیں حالانکہ یہ کامل مومن کی شان نہیں ہے دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں سرکار علیہ اللہ اسلام الشا فرماتے لاحد حکم حت یوحب القی ماں یوحب النفسی کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے تو میں پسند نہیں کرتا کہ میں جب گھر سے باہر نکلوں تو میرے گھر کے سامنے کچرے کا ڈھیر ہو یا میرے جو دیگر معاملات ہیں میری گاڑی ہے مثال کے طور پر اس پر کسی نے پان کی پیپ پھینک دی تو میں اس چیز کو گوارہ نہیں کرتا پسند نہیں کرتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کامل مومن بھی ہوں اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہوں دعویٰ بھی کرتا ہوں اور پھر اپنے مسلمان کو ایزا دوں اچھا یہ خود بھی جو اس طرح کرنے والے ہوتے ہیں جو بات نکلی کنکلوژن تو یہی نکل رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جو کرنے والا ہے وہ بھی غور کر لے کہ اگر دو افراد دیکھ رہا ہوں بلکہ دونوں ایک ہی فرد دیکھ رہا ہوں تو آپ ایسا ہرگز نہیں کرو گے تو یہ یاد رکھو حقوق کا بھی معاملہ آ رہا ہے اور آپ کی ایک جو معاشرے میں ویلو ہے اس کا بھی معاملہ آ رہا ہے دونوں کا تحفظ کرنا ہے اپنے آپ کو دین میں دنیا میں بھی محفوظ رکھنا ہے آخرت میں محفوظ رکھنا ہے تو اس سے بچنے ہی میں آفیات ہے اور بچنا ہی چاہیے لازمی ہے اس سے بچنا آگے چلتے ہیں اگلی کال دیکھتے ہیں جی میں ایک راچی سے بات کر رہا ہوں دیکھے جی ہم تو اپنا گھر صاف رکھتے ہیں محلے کی صفائی ستھرائی ہمارا کام نہیں ہے ہمارا تو یہی خیال ہے اور آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی راشد جی بالکل دیکھیں جہاں پر ہم اپنا گھر صاف رکھتے ہیں محلے کی صفائی کے اعتبار سے اصولی طور پر واقع تاً انتظامیہ اور دیگر جو افراد ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو بھی چاہیے اور یقیناً کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہوں گے اور مزید ذمہ داران کو چاہیے کہ محلے کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے نبی کریم علیہ صلاح وسلام نے اشات فرمایا کہ المسلموں من سلیم المسلمسان ہی وحیدی فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں اور ایک مقام پر فرمایا کہ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں تو اپنی ذمہ داری بھی ہے اور دوسروں کی بھی ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داری تو کم از کم پوری کریں ہمارے گھر کے جو سامنے ہیں ہماری جو گلی ہے کم از کم ہمارے صاف رکھ رہے ہیں بات تو یہی ہے نا راشد بھائی اپنے گھر کو تو صاف رکھ رہے ہیں لیکن اپنے گھر کے جو کچرا ہے یا جو بھی ایسی ناپسندیدہ چیزیں ہے وہ دوسرے کے گھر کے آگے کر دینی ہے وہ دوسرے کی دکان کے آگے کر دینی ہے اور باقاعدہ میں نے اس پہ جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے مارکیٹ میں ایک مارکیٹ میں جھگڑا اس بات پہ ہو رہا تھا ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا تھا کہ تم اپنی دکان کا کچرا میری دکان کے آگے کر دیتے ہو اور یہ ہے ایک معاملہ کیا کہیں گے رشید یہ جو سوال جس طرح ہوا تھا آپ کی بات کو بھی میں آگے بڑھاؤں گا کہ گھر کی صفائی تو ہم کرتے ہیں لیکن گلی محلے کی صفائی ہماری ذمہ داری نہیں ہے دیکھیے جو معاشرے کا تہذیب یافتہ فرد ہوتا ہے اس کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جی معاشرہ کیا ہے یہ افراد کے مجموعے کا نام ہے اگر فرد کی ایسی سوچ ہوگی کہ یہ کام کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے اس معاشرے کی پاکیزگی میں صفائی میں اس انوائرمنٹ کے درست ہونے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے تو فلاں کو فلاں ریسپانسبل ہے اگر ہر شخص معاشرے کا ہر فرد یہ ذہن بنا لے گا کہ فلاں کمیٹی آئے گی یا فلاں مجلس یا جو بھی ایک سیٹ اپ ہوتا ہے وہ آ کر کرے گا تو اس طرح تو جی تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے ایک معاشرے کو اگر ہم نے ڈیبیٹ تو ہم کرتے ہیں کہ معاشرہ کیسے ترقی کی طرف جائے درستگی کی طرف جائے لیکن ہم نے سوچیے بنائی ہے تو فرد کو کوئی بھی اسلامی بھائی ہو اس کا ذہن یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں کر رہا تو میں کروں دین اسلام کی تعلیمات یہ کسی پر موقف نہ کیا ہے بڑی پیاری روایت ہے آ, اس سے کچھ مدنی پھول بھی ملتے ہیں سرکار علیہ اللہ تو ارشاد فرماتے ہیں منیس کیسا ہونا چاہیے یہ سوچو گی کہ یار میں نے تو اپنا کام کر لیا اب میرے پڑوسی بھائی کے گھر کے سامنے کچرا ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ صاف کرا ہے مجھے کیا ہے حالانکہ اس کچرے کی وجہ سے اس کو بھی نقصان پہنچے گا اور یہ بھی وہاں سے گزرے گا اس کے بچے گزریں گے اس کو بھی سائڈ افیکٹ ہوگا کیونکہ جب وہ کچرا یا کوئی بھی نجاست ہوگی تو وہ اپنا اثر دکھائے گی برے اثرات بیماریاں پھیلیں گی اور بعض بیماریاں ہیں ہی ایسی جو انہیں گندگیوں سے پھیلتی جی اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے منیستتا خاہ فل فاہ تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے اس کو پتا ہے کہ میرے چھوٹے سے عمل سے میرے مسلمان بھائی کو فائدہ ہو جائے گا تو اسے چاہیے کہ فائدہ پہنچائے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میں تو اپنا کام کر لیا کی خیر ہے تو دیکھے کا فیضان ہے ایک بات ہے کہ بھائی بیماری واقعی میں بیماری پھیلے گی وبا پھیلے گی کوئی جراثیم پھیلیں گے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کچرا آپ نے پھینکا گندگی آپ نے پھینکی یا پڑوسی نے بھی کسی اور نے بھی وہ سب کی طرف ہی منتقل ہونی ہے اگلی کال کی طرف چلتے تو اس سے بچیے صفائی رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاشرے میں بھی صفائی ستھرائی کو پروان چڑھانے کی فروغ دینے کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے مثبت سوچیں گے نا وہ ہم نے ایک چیز سیکھی تھی کہ لیٹس گو گرین ہمیں مثبت چیزوں کی طرف جانا ہے ہمیں پوزیٹو تھنکنگ کی طرف جانا ہے ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جن لوگوں کے بال گندے ہوتے ہیں کپڑے گندے ہوتے ہیں ناخنوں میں میل ہوتا ہے تو ان لوگوں کے پاس بھی کیا ولایت ہو سکتی ہے اس کے بارے میں کچھ اس کیجیے گا اللہ اکبر جی راشد بھی. اللہ تبارک و تعالی ولی کون ہوتا ہے وہ نیک بندہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت عطا فرماتا ہے اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے جس سے محبت فرمائے گا اللہ تعالیٰ وہ ولی ہوگا ہر ولی سے اللہ تعالیٰ محبت, محبت فرماتا ہے خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے اور آپ نے قرآن پاک کی تلاوت ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو ولی کے دیگر اور صاف کے ساتھ ساتھ یہ بس بھی ہوتا ہے کیونکہ ولی جو ہوتا ہے نا وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے اعلی حضرت اس بات کو بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں بساوقات ولایا طریقت اور شریعت میں فرق کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ طریقت میں جو انکشاف ہوتا ہے ولی پر جو غیب کے معاملات ظاہر ہوتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے طریقت میں انکشاف شریعت پر عمل کرنے کا صدقہ ہوتا ہے اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات وہ کس پر مبنی ہیں بنی بنیادین والن نظافہ کیا بات ہے تو وہ ولی جو شریعت پر عمل کر کے ولی بنتا ہے اس شریت ہی کی تعلیم ہے کہ پاکی تو یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو اللہ کا ہوگا وہ پاکی کو پسند کرے گا تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی ہے قد افلح من اللہ وہ کامیاب ہوا اس نے فلاں پائی کہ جس نے پاکیز کی ستھرا پن اختیار کیا اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک چیز پروان چڑھ رہی ہے نا کہ معاذ اللہ جو گندہ ہوگا جو نمازیں نہیں پڑھے گا نجس کپڑے پہنا ہوا ہوگا غلازت سے بھرپور ہوگا اس کو بابا سمجھنا شروع کر دیا ہے تو ایسا کوئی اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گندی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے گندے نظریات سے محفوظ فرمائے البتہ ایک مجذوب کی جو کیٹیگری ہے وہ جدا معاملہ ہے اور پھر اس کے احکام اس کی شرائط اور اس کی معرفت کیا ہے وہ بھی ایک جدا چیز ہے انشاءاللہ جب وہ کبھی پیش آئے گی تو وہ بھی بیان کر دیں گے آگے چلتے ہیں جی راشد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کہا نا انہوں نے کہ شاید اس طرح جس کے ناخن بڑے ہوں ناخنوں میں میل ہو میلا کچیلا ہو شاید یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ شاید لا علمی کی وجہ سے ہے ورنہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی اطاعت کر کے بندہ ولات کے مقام پر پہنچتا ہے ان کا فرمان تو یہ ہے کہ آپ نے حضرت ابو حریرا رضی اللہ کا عالان فرمایا اے ابو ہریرا اپنے ناخنوں کو کاٹو کیونکہ بڑے ہوئے ناخنوں پر شیطان بیٹھتا ہے اس کا فرمان تو یہ ہے کہ حف شواری وف الحا مونچھوں کو پست کرو اور داڑیوں کو بڑھاؤ اب جس کی بڑی بڑی مونچے ہوں وہ مونچھے اس کے پانی میں بھی آ رہی ہوں بالکل اس کی داڑھی کے اندر اتنا میل کچیل ہو وہ کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام سلام نے تو یہ اشاد فرمایا کہ جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ ان کا اکرام کرے ان کی عزت کرے ان بالوں میں کنگی کرے ان میں تیل لگائے ان کا اکرام کرے یہ ہیں تعلیمات کہ کپڑے صاف ستھرے ہوں کپڑے صاف ستھرے یہ شریعت کو مطلوب ہیں آپ اگر آپ کے کپڑے پاک نہیں ہوں گے آپ کا جسم پاک نہیں ہوگا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ پرانے پاک چھو نہیں سکتے اگر آپ پاکیزہ نہیں ہوں گے رب کا فرمان تو یہ ہے کہ لائم المتا <الْمُطَحَرُون> یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بندہ گندا ہو جس سے میل کچل ہو اور جس کے منہ سے بدبو آ رہی وہ رب کا مقرب بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ لوگوں کی خام خیالی ہے ہاتھوں میں اتنی اتنی انگوٹیاں ہوں یہ شریعت کے خلاف ہے بال اتنے لمبے ہوں ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ یہاں یہ سمجھ لیجیے کہ طہارت ایک شرعی تہارت کا ہونا ایک الگ چیز ہے اور گرد و غباغ غبار کا ہونا یا مٹی کا ہونا یہ جدا چیز ہے دونوں میں فرق ہے, ہے جب ہم نماز کی بات کریں گے جب ہم واجب یا فرض تہارت کی بات کریں گے تو اس سے یقینی طور پہ وضو یا غسل مراد ہوگا اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کے اپنے اپنے درجات ہیں اور پھر یہ صفائی و پاکیزگی پہ جو ہم بات کر رہے ہیں شاید منتشر ہے شاید ہم کبھی ادھر سے آ رہے ہیں کبھی ادھر سے آ رہے ہیں لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین ہم دینا کیا چاہ رہے ہیں ہم دینا یہ چاہ رہے ہیں بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دین اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے اگر ہم صفائی کو اپنائیں گے تو ہم ایک بحیثیت فرد بھی ایک صحت مند زندگی گزاریں گے اور معاشرے کو بھی صحت مند بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اب اس میں کمزوریاں کہاں کہاں آتی ہیں ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں لباس کی بات ہو گئی خوشبو کی بات ہو گئی یہ ساری ہو گئی پھر جب ہم جاتے ہیں گھروں میں گھروں میں اگر دیکھیں تو گھروں میں بسا اوقات اوپر اوپر سے تو صفائی ہو جاتی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صفائی طہارت یا نظافت اور ایک نفیس انسان جو ہوتا ہے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا راشد بھائی اور آجی سے بھی اس قسم کی آئی ہیں کہ صحنوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ترغیب دی گئی ہے یہ موجود ہے اور اس کی شرح میں علما نے لکھا ہے کہ اس سے گھروں کو صاف ستھرا رکھنا اس سے ثابت ہوتا ہے اور اس کا بیان ہے اب بات یہ ہے کہ ہم صاف ستھرا تو رکھتے ہیں ظاہر اعتبار سے لیکن صفائی مطلوب کون سی ہے گھروں میں کون سی سفائی اور راشن کیا کہیں جی ہاں صفائی کا ایک کانسیپٹ یہ لیا جاتا ہے ایک نظریہ لیا جاتا ہے کہ جو چیز آنکھوں کو بظاہر بھلی لگے وہ صاف ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے گھر کی مثال دی کہ گھر کی صفائی کی جھاڑو وغیرہ دے دیا سب کچھ جھاڑ دیا اور جس کا کچرا ڈسٹ ہے یا جو بھی آ, کچرا وغیرہ ہے اس کو ایک کونے پر رکھ دیا اب بظاہر ہماری نظروں کے سامنے چیز صاف ہے لیکن اس چیز سے جو گرد وغیرہ یا جو بھی کچرا تھا وہ ہمارے گھر ہی میں موجود ہے اور اگر وہ ایسی شہ ہے کچرا ایسی چیز ہے کہ جو خراب ہوگی وہ بو دے گی جراثیم پھیلائے گی تو اب بظاہر ہماری نظر میں گھر صاف ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صاف ہو گئے لیکن وہ گندگی ہمارے اندر موجود ہے اس کا میروج بھائی اب کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں ہم کہ صفائی اپنانی ہے ذہن تو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ خود بھی صاف رہیں ہمارا معاشرہ بھی صاف رہے ہمارے ہم سے وابستہ لوگ بھی صاف ستھرے رہیں تو اب صفائی اور نظافت کا ذہن کیسے بنے شریعت پر عمل کر کے شریعت اسلامیہ میں چند مثالیں دوں گا آپ کو دین کا حسن معلوم ہوگا کہ دین اسلام کس کس موقع پر زندگی کے کس کس شعبے میں رہنمائی کرتی ہے طہارت کیا ہے علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کنز الدق عربی کی کتاب ہے یہ فک اس کی شرح رمض الحقائق اس میں تہارت کی تعریف بیان کرتے طہارت کسے کہتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے فرماتے ہیں ہر قسم کی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا نام طہارت ہے اب جب طہارت کا نام اسلامی اعتبار سے لیا جاتا ہے تو ذہن میں وضو غسل تیموم آتا ہے بالکل یہ بھی تہارت ہے لیکن شریعت نے صرف ووزو غسل اور تیمم ہی کی تعلیمات نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ لازم ہے جہاں ضرورتوں کی وہاں لازم جی کی تعلیمات بھی موجود ہے غسل کی موجود ہے تیمم کی بھی موجود ہے کپڑوں کو پاک کیسے کرنا ہے شریعت نے اصول بیان کیے بدن کو پاک کیسے کرنا ہے شریعت نے اصول بیان کیے کھال کو کیسے پاک کرنا ہے شریعت نے اصول بیان کیا لوہے کی چیز ہے پتھر ہے زمین ہے اس کو پاک کیسے کرنا ہے ہر شے کا حل شریعت نے بیان کیا ہے بڑا پیارا ہے یہاں پہ میں بات چلیے تو امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے مختصر بھی ہے جامع بھی ہے اور بہت آسان الفاظ میں جتنا میں نے مطالعہ کیا مجھے تو اس سے زیادہ آسان عام فہم زبان میں طہارت کے موضوع پہ اتنی جامع معلومات کہیں اور نظر سے میری نہیں گزری رسالے کا نام ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اس کا نام تو ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ لیکن اس میں بہت ساری دیگر چیزیں بھی پاک کرنے کا چھری پاک کرنے کا پیالہ مٹی کے برتن ہیں پھر کارپیٹ ہے اسی طریقے کی دیگر چیزیں ہیں جو پاک کرنے کے طریقے مختلف ہیں اور اس کی کنڈیشن کیا ہوگی اور پھر جو نجاستیں ہیں ان کے احکام کیا ہیں کتنی اقسام ہے یہ غلیظہ ہے خفیفہ ہے ان کے پاک کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں تو یہ سارے اس رسالے میں موجود ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا پی ڈی ایف ورژن اور اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں وہاں پہ آپ سے صرف ریڈ بھی کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بہت پیاری کتاب کا بھی یہاں پہ ارض کرتا چلوں نماز کے احکام کتاب ہے امیر علیہ سنت کی بارہ رسالوں کا مجموعہ ہے اور اس میں غسل کا طریقہ نامی رسالہ بھی ہے اور وضو کا طریقہ نامی رسالہ بھی موجود ہے مدنی چینل کے ناظرین ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہیں شاید وضو کا طریقہ نہ آتا ہوں. غسل کا صحیح طریقہ انہیں شاید معلوم نہ ہو اور غسل کے فرائض کتنے ہیں وضو کے فرائض کتنے ہیں کیسے طہارت حاصل کرنی ہے کتنا پانی کس اس پہ کس کس جگہ پہ, پہ پہنچ جائے تو وضو یا غسل ہو جائے گا یہ شاید مسائل معلوم نہ ہو تو آپ یہ رسالہ پڑھیے بار بار پڑھیے جہاں سے سمجھ میں نہیں آئے تو پھر علما سے آشقان رسول کے ذریعے رہنمائی لیجئے اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ اللہ حقیقی اور اصلی تہارت جسے کہتے ہیں وہ پتہ چلے گی اور امیر علیہ سنت کے رسالہ جو غسل کے طریقے پر مبنی ہے تو اس رسالے کی تو مدنی بہار بھی ہے کہ اس رسالے کی برکت سے ایک مدنی بہار غیر مسلم کو اسلام کی دولت مل گئی کہ جب انہوں نے اس رسالے کے متعلق مبلغ دعوت اسلامی سے معلومات حاصل کرنا چاہیے تو انہوں نے بیان کیا کہ اصل گندگی جو ہوتی ہے وہ تو کفرو شیر کی گندگی ہے وہ تو عقیدے کی گندگی ہے نظریات کی گندگی ہے تو جب تک وہ نہیں دھلے گی دل پاش نہیں ہوگا اندر سے تو پھر ظاہری جو پاکی ہے اس کی اپنی اہمیت ہے لیکن اس سے بھی پہلے اس کی اہمیت ہے تو یہ رسائل لیجئے پوری کتاب ہی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے جی راشد جی آخر میں میں یہ ارز کروں گا کہ دین اسلام نے تہارت کا پاکیزہ رہنے کا نظافت کا حکم دیا اور یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ بندہ صاف رہے گا نظیف رہے گا اپنے آپ کو ستھرا رکھے گا تو اس کا فائدہ کس کی طرف جا رہا ہے جی اس کی اپنی ذات کو ہی حاصل ہو رہا ہے کہ وہ اگر صاف اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے تو لوگ اس کے قریب آئیں گے اس سے محبت کریں گے اور اگر گندہ رہتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کھائیں گے اسی طرح اگر وہ اپنے انوائرمنٹ کو اپنے گھر کو اپنی متعلقہ چیزوں کو اگر صاف ستھرا رکھتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا اسے ہوگا کہ اسے جراثیم اور بیماریاں جو ہیں جو وبائی امراض ہوتے ہیں وہ ایک ممکنہ حد تک اس میں کچھ کمی آئے گی یوں بھی دیکھتا ہوں میں تو کہ صفائی ستھرائی جب ہم کرنے جاتے ہیں کسی بھی چیز کی چاہے ہماری ذات ہو چاہے جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں وہاں کے گھر کی بات ہو چاہے آفس کی بات ہو جب ہم اس مہم پہ نکلتے ہیں کہ جہاں ہمیں صفائی رکھنی ہے ہمیں ستھرائی رکھنی ہے ہمیں پاکیزگی کا ماحول بنانا ہے تو چیزیں مینج بھی ہوتی چلی جاتی ہیں اگر دیکھیں تو چیزیں ایک ترتیب میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ صفائی کرنا چاہتے ہیں تو چیزیں ایک ترتیب میں ہوں گی اور جب صفائی رخصت ہوگی تو چیزوں کی ترتیب بھی رخصت ہو جائے گی اسی طریقے سے جب آپ خیال رکھیں گے اور ترجیحی بنیادوں پر ان کی سیٹنگ کریں گے ابھی مختلف چیزوں کی مختلف ہوگی تو آپ کیا کہتے ہیں بالکل حقیقت یہی ہے کہ جب آپ صفائی کے اس موضوع کو چھیڑتے ہیں تو یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پر مختلف چیزوں کے اعتبار سے مختلف اس میں مدنی پھول ہیں میں کچھ اس حوالے سے عرض کروں گا گھر کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی تھی کہ سہن کو صاف ستھرا رکھو نبی کریم علیہ صلاح و السلام نے اشاد فرمایا کہ اپنے سہن کو ستھرا رکھو اور غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت نہ کرو گویا کے مسلمانوں کا ایک طرز عمل کیا ہے اسلام کا حسن کیا ہے یہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں بڑی پیاری ایک مرتبہ نگران شورا نے بات اشاد فرمائی تھی فرمایا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہو سامنے والے کی نظافت کا ہے آپ کو دیکھنا ہو اور اپنے اعتبار سے بھی مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے اعتبار سے بھی دیکھیں آپ خاص طور پر کچن اس گھر کا سہن اور واش روم یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر عموماً صفائی کم ہوتی ہے ہمارے है. گھر میں کوئی مہمان اگر آتے ہیں تو یہ چیزیں بہت برا تاثر ان پر ڈالتی ہیں ایک بات وہ ڈرائنگ روم کے ہے وہ تو بنا سمرا ہوتا ہے بڑے شو پیس لگے ہوتے ہیں بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے لیکن کچن اور واش روم وغیرہ جو وہاں پہ وہ اہتمام نہیں ہوتا وہ اہتمام نہیں ہوتا دوسری چیز ہمارے بچے ہمارے جو بچے ہیں ہمارے مدنی منہ ہیں مدنی منیا ہیں ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہی بہت ضروری ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اگر آپ ان کا صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو پھر وہی جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی تھی کہ وہ جو سامنے گھر والا جو کچرا پھینکتا ہے اس کی تربیت کا پتا چلتا ہے वाँ کیونکہ वाँ والدین نے اس کی ویسی تربیت نہیں کی نتیجہ بڑا ہو کر بھی وہی کام کر رہا ہوتا ہے تیسری چیز خاص طور پر جو عرض کروں گا وہ یہ کہ مساجد کے اندر آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو مساجد کے اندر آنے سے پہلے خاص طور پر اپنے کپڑوں پر ایک نظر دیکھ لیں اپنے منہ پر دیکھ لیں کہ کہیں اس سے بدبو تو نہیں آ رہی حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاد یہ فرمایا کہ یا بنی مسجد یعنی اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ اس کی تفصیل میں یہ لکھا خزان العرفان میں یعنی لباس سے زینت اختیار کرو اور ایک قول یہ ہے کہ تنگی کرو اور خوشبو لگاؤ تاکہ اس سے فائدہ کیا ہوگا ایک تو اللہ کے فرشتے جو مسجد میں ہوتے ہیں ان کو راحت ملے گی جو مسجد میں دوسرے نمازی ہیں ان کو راحت ملے گی ان کو تکلیف اس سے نہیں ہوگی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جن جی کے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے تو بعض اوقات کچھ ایسے بھی افراد ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کی بدبو آ رہی ہوتی اور پیچھے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر خیال یہ رکھا جائے کہ جب آپ جمعے کے لیے آتے ہیں چونکہ بہت بڑے بہت سارے افراد آتے ہیں کپڑے جمعے جمعے ہوتا ہے نماز یعنی کپڑے ہمارے ایسے ہوں کہ ایسا نہ ہو کام کاج کے کپڑوں میں آ گئے اس سے تکلیف ہو دوسروں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے امیر اہل سنت دعوت برقاتم العلیہ کے بارے میں تو یہ یعنی کہ ہم نے نگرانی شرح سے سنا ہے کہ آپ اپنی چپل مارک کو بھی دھوتے ہیں اپنے پہننے کی گھڑی کو بھی دھوتے ہیں اور اس طرح مطلب آپ کا جو کمرہ ہے جو آپ لائبریری ہے تو وہ بھی اتنا صاف ستھری چیزیں ہیں اور آپ کا لباس وحان اللہ جو بھی ہمارے ان بزرگوں سے ملتا ہے یہ وہی تعلیمات ہیں نبی پاک علیہ السلط کی اور صحابہ کرام کی کہ جو ان کے قریب آتا ہے وہ پھر انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے وہ یقینی طور پر محسوس کرتا ہے کہ دین اسلام کی جو خوبیاں ہیں دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ اپنے ماننے والوں کو نہ صرف ظاہری طور پر سسرا کرتی ہیں بلکہ باطنی طور پر بھی اس کی پاکیزگی اس کے اندر پیدا کرتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی جو ایک صفت ہے کہ ویوزک کی آپ تسکیاں فرماتے ہیں لوگوں کے دل کا تسکیاں فرماتے ہیں ان سے بغض حسد کینا وغیرہ وہ ان سے دور فرماتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں اپنی محبت پیدا کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی تو اس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین شرف کروں گا آپ مدنی ماحول میں آئیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اختیار کیجئے آپ اسلامی بھائیوں کے قریب آئیں پھر آپ کو انشاءاللہ معلوم ہوگا کہ اسلام کسنا آب کیارا آب جو جی جی بات کی نا جی جی جی آپ نے بات کی کہ جب مساجد میں آئے نماز کے لیے آئیں تو زینت اختیار کریں جی اچھا مسجد میں جب آنا ہے نماز کی طرف جب آنا ہے تو زینت اختیار کرنی ہے صفائی ستھرائی کا کر خیال کرنا ہے وہ قرآن کریم میں تو اس حوالے سے بھی ہے کہ مساجد کو بھی صاف ستھرا رکھو بلکہ مساجد کی جو آباد کاری ہے اس کے حوالے سے بھی راشد یہ کہ شرعی مسئلہ بھی ہے امیر علیہ سنت نے بھی اپنی تحریرات میں ذکر کیا کہ مسجد کی جو فضا ہے اس کو بدبو سے بچانا یہ واجب ہے لازم ہے انسان کے جسم سے آئے کپڑے سے آئے یا کوئی مسجد میں ایسی چیز لے کر جا رہا ہے جس میں بدبو والا کوئی سبب موجود ہے تو اس طرح مسجد میں اس کا آنا ہی جائز نہیں ہوگا تو مسجد کی فضا کو بدبو سے بچانا ہے اور مسجد کو آباد کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور مومنین کی خوبی بیان کی کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے کلام کیا کہ مسجد کو آباد کرنا اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی تو مفسرین نے یہ بھی شمار کیا اس میں کہ ایک تو نماز باجماعت ادا کرنا اس سے بھی آباد کاری ہے اعتقاف کرنا وہاں پر ذکر و اذکار کرنا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے مسجد میں جھاڑو دینا مسجد کی صفائی کرنا یہ بھی مسجد کی آباد کاری میں شامل ہے اسی طرح روشنی کرنا مسجد کو مزین کرنا آراستہ کرنا بری چیزوں سے بدبودار چیزوں سے اس کو بچانا جن چیزوں سے کراہیت س... آتی ہے جی ان سے بچانا ہے اور جن چیزوں سے راحت ملے جن چیزوں سے سکون ملے جی ان چیزوں کو جی مسجد جی میں فروغ دینا یا صفائی جی ستھرائی جو ہے وہ انہی چیزوں میں داخل ہو تو یہ مسجد میں کرنا جی یہ اچھا جی ہے اس کی جی ترغیب موجود جی جی ہے بلکہ آپ نے کیا پڑھا ہو یہ آبادکاری جی کاری کرنے والوں کی صفات بیان ہوئی یہ کیفیات بیان ہوئی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل پیرا ہو جائیں میرے مدنی چینل کے ناظرین اللہ رب العزت کرے کہ ہم تہارت سچی پکی اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں دیکھیے ظاہری پاکیزگی کا راشد بھائی تعلق باطن پہ پڑتا ہے اب باطنی تہارت کا باطنی پاکیزگی کا جو اظہار ہے یا جو اس کا مظہر ہے وہ ہمارا ظاہر ہوا کرتا ہے اگر ہم سفید لباس پہنتے ہیں صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں تو ہم اسے اجلا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ کسی قسم کا داغ نہ آئے کوئی نشان نہ آئے تو ہمارا جو دل ہے اس کو بھی تو پاک رکھنے کی کوشش کریں ہمارا جو باطن ہے اس کو بھی تو پاک رکھنے کی کوشش کریں دین اسلام تو دونوں ہی چیزوں کی ترجیح ہمارا بالکل واقعی ایسا ہے کہ جو باطن ہوتا ہے نا اس کا اظہار ظاہر سے ہوتا ہے اور ظاہر بتاتا ہے کہ اندر کیسا ہے تو جو طبی طور پر صفائی اور پاکیزگی کو پسند کرے گا تو اس کا یہ ذہن ہوگا کہ میں نے پاک رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں طرف کی پاکیزگی عطا فرمائے میں بھائی یہاں میں یہ بات ذکر کروں گا دی کہ دین اسلام نے جو طہارت کا حکم دیا دی اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب کی امت پر یہ احسان ہے کہ تہارت کا حکم دیا اب بظاہر بندہ تہارت حاصل کر رہا ہے اس کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ہو رہا ہے اس کو لیکن اللہ تعالیٰ کا کیسا خصوصی فضل و کرم ہے کہ بندہ تہارت کے اسباب کو اختیار کرتا ہے شریعت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس طارت اپنانے پر بھی اسے ثوابط کیا جاتا ہے جیسے کہ وزو کرنا یہ تہارت کا ہی سبب ہے پاکیزگی اور نظافت کا سبب ہے بڑی پیاری روایت ہے اعلیٰ حضرت مجد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے رسالے تنویر القندیل فی اوساف المندیل اس میں روایت ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلاۃ السلام نے شاد فرمایا ترمیزی کی روایت ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد آزائے وضو پر جو پانی کی تری ہوتی ہے اس کو کپڑے سے خشک نہ کیا جائے اگر بیماری ہے یا کوئی عذر ہے اور ضرورتاً خوش کرنا ہے وہ ایک الگ جدا بات ہے نارمل حالات میں اس طریق کو خوشک نہ کیا جائے بالکل کیونکہ اس کو میزان عمل پر رکھا جائے گا اسی طرح, طرح مسواک کا آپ نے فرمایا مسواک کرنے سے کیا ہے ظاہری فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے کہ منہ صاف ہوگا اس کا اب وہ جو غذا کھائے گا تو اس کا اچھا اثر ہوگا جراثیم اس کے اندر نہیں جائیں گے تو دنیا بھی فائدہ تو ہو رہا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر مسواک کرے گا تو یہ مسواک کرنا عبادت بن جائے گا تو یہ شریعت اسلامیہ کا حسن ہے کہ طہارت کو اپنائیں تو دنیا بھی فائدہ بھی ہے صحت بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک حصول ثواب کے لیے منہ پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک اللہ تعالیٰ ہمیں مسواک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری سماعتوں کو بھی پاکیزہ بنایا ہماری گفتار کو بھی پاکیزہ بنایا راشد بھائی کیا کہیں گے دل کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا تو ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جسم میں ایک تھڑا ہے ایزا سالوحت سالوحل جیسا د اگر وہ درست ہو جائے تو پورا کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے و فسدت فسد ال جیساد اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اللہ وحی القل سن لو وہ دل ہے پرانے پاک کی آیت کریما کا ایک جز ہے فلا تکما افن تو اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو اس کی ایک تفسیر جو امام محمد غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے احیاء العلوم جل اول میں لکھی ہے فرمایا کہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ والدین کو میل کچیل کے ذریعے تکلیف نہ دو اللہ میل کچیل کے ذریعے والدین کو تکلیف نہ دو آخر میں ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں گا بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے سرکارد عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشاد فرمایا جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کرو اور تمہاری ظاہری حالت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو تمہاری عزت کریں اللہ کا اللہ, اللہ تعالیٰ, تعالی, تعالی, تعالی, تعالی ہمیں, ہمیں صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے صفائی ستھرائی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں دنیا میں بھی عطا فرمائے آخرت میں بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری نظافت کی بھی توفیق دے اور باطنی نظافت کی بھی توفیق دے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرمانۂ رسالت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رضا جو دل کو بنانا تھا جلبہ گاہے حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق تھا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم